وَمَا كَانَ علی مین يَقْتُلَ مُؤْمِنًا مومن مومن کو قتل نہیں کر سکتا جو مسلمان ہے وہ دوسرے مسلمان کو قتل کر ہی نہیں سکتا یہ مسلمان کا انداز اور مسلمان کا یہ طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ااتو ہاں غلطی ہو جائے اور بات ہے قتلِ خطا اسے کہتے ہیں کہ گولی چلائی گئی شکار کے لیے نشانہ خطا کر گیا اور گولی کسی مسلمان کو لگ گئی اسے قتل خطا کہتے ہیں گاڑی میں جا رہا تھا اور اسپیڈ کے ساتھ وہ کار چلا رہا تھا کوئی روڈ پار کرنے والا آیا اور اس نے بریک ماری اور بریک فیل ہو گئے یہ بریک نہ لگ سکا اور وہ روڈ پار کرنے والا مسلمان مر گیا اسے قتل خطا کہتے ہیں لیکن اسلام میں یہ نہیں کہ جی غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں اسلام نے اس کی بھی سزا مقرر کی ایسے لوگ جو بھاگ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج تو کوئی پکڑنے والا نہیں لیکن اگر وہ اسلامی سزا پر عمل نہیں کریں گے اور اپنے اوپر یہ جرمانہ عائد نہیں کریں گے تو کل بروز قیامت وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے اسلام نے مسلمانوں کی جان کو وہ اہمیت عطا فرمائی کہ خطام بھی قتل ہو جائے تو اس کا بھی جرمانہ ہے ومن قطل جو کوئی مومن کو غلطی میں قتل کر دے تحریر اس پر لازم ہے کہ ایک مومن غلام کو کفارے میں آزاد کرے اور مومن غلام اگر نہ ہو تو پھر کیا کرے اس کا ذکر آگے آ رہا جیسے زمانہ غلامی کا رواج نہیں ودیتم مسلمتن إِلَىٰ أَهْلِهِ اور اس قتل کے بدلے میں دیت ادا کرے اور یہ دیت کا مال اس مرنے والے کے وہ رسا کو دے دے کو ہاں اگر وہ رسا معاف کریں تو وہ رسا کو اس کی اجازت ہے قتل خطا کے بدلے میں جو دیت ہے اس کی مقدار تین مقداریں شریعت نے بیان کی یا تو وہ ایک ہزار دینار دے جس کی قیمت جس کی مقدار ساڑھے چار کلو سونا ہے ساڑھے چار کلو سونا تقریبا یا تو وہ دے یا پھر دس ہزار درہم دے جس کا اندازہ تقریبا بتیس کلو چاندی ہے یہ تقریبا اندازہ پیش کر رہا ہوں ساڑھے چار کلو سونا یا پھر بتیس کلو چاندی یا پھر سو اونٹ دیت میں دے سو اونٹ ان تینوں چیزوں میں سے جو دینا چاہے دے سکتا ہے اور ان تینوں میں سے جس کی چاہے قیمت دینا چاہے تو قیمت دے سکتا ہے مثلا ایک اونٹ اگر بیس ہزار روپے کا ہے تو سو اونٹ کی وہ قیمت لگا کے دے دیں اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے جو مقتول کے وہ رساں ہیں وہ اس مقدار سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہاں اگر وہ کچھ کم کرنا چاہیں یا بالکل معاف کرنا چاہیں تو شریعت نے اجازت دی لیکن ان دو جرمانوں کے علاوہ تیسرا کوئی جرمانہ نہیں ہے بعض قبائل میں جب ایسا ہو جاتا ہے تو وہ دیت بھی مقرر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جرمانے عائد کرتے ہیں اسے شہر بدر کر دیتے ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا نکاح ستر اسی سال کے بوڑھے سے سزا کے طور پہ کروا دیتے ہیں یہ سب ناجائز رسومات ہیں شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے شریعت نے دو سزائیں مقرر کی بس فعین کان قو من لکم یہاں پر سوال ضرور پیدا ہوگا کہ جس نے قتل کر دیا خطا میں اس کی طاقت نہ ہو تو وہ کیا کرے دیت کہاں سے ادا کرے تو فرمایا کہ اس کے سرپرست اس کے وہ کی طاقت ہو تو وہ ادا کرے اس کے قبیلے کی طاقت ہے تو وہ ادا کرے اور یہ بھی نہ ہو تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیت المال کو مقرر کرے اور بیت المال سے اس مسلمان کی دیت کو ادا کرے فعین کانم ان قومن ادو بن لقم و <مُؤمن> پھر اگر جس شخص کو قتل کیا وہ تو مومن ہے لیکن اس کے وہ رسا کافر ہیں اور کافر بھی حربی ہیں جو دارالحرب میں رہتے ہیں فتحریر قطم منا تو صرف مومن غلام کو آزاد کر دے دیت نہیں دی جائے گی کیونکہ مقتول کے ورثا ہر بھی کافر ہیں وہ ان کا نوم بئی نہ کم بئی اور اگر جسے قتل کیا گیا وہ تو مومن ہے لیکن اس کی قوم کافر ہے مگر اس کی قوم سے تمہارا معاہدہ ہے وہ ذمہ کافر ہے ذمہ کافر سے مراد ہے اسلامی مملکت میں رہتے ہوں اور حکومت اسلامیہ کو جزیہ ٹیکس دیتے ہوں جو کافروں پر الگ سے ٹیکس لگایا جاتا ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہتے ہوں لیکن انہوں نے اپنا ملک مسلمانوں کی حفاظت میں دیا ہوا ہو اور مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہوا ہو اور وہ اس کا جزیہ بھی ٹیکس بھی دیتے ہوں تو پھر ایسے کافروں کو جسے ذمی کہتے ہیں انہیں دیت دی جائے گی مرنے والا مسلمان ہو اور اس کے رشتہ دار ذمہ کافر ہوں تو انہیں دیت کی رقم دی جائے گی فدیت پھر دیت لازم ہے جو اس کے رشتہ داروں کو دے دی جائے اور تحریرہ اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا بھی لازمی ہے اس آئے کریمہ میں تین دفعہ غلام آزاد کرنے کا ذکر ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے اگر مومن غلام ہی نہ ملے پھر کیا کریں فم الم یجد جو یہ نہ پائے غلام نہ پائے کہ وہ اس کا کفارہ ادا کر سکے فسیا مشاہنی محتاب آئین تو اس پر لازم ہے کہ دو مہینے کے متواتر روزے رکھے قتل خطا کے کفارے میں کتنے مہینے کے روزے رکھنے دو قرآن پاک میں الفاظ محتاطاب یا متواتر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ شروع سے رکھنے ہوں گے اس طرح ساٹھ روزے ایسے رکھے کہ جس میں ایک روزہ بھی نہ چھوٹے تو اللہ یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا قبول کرنا ہے پھر اس کی توبہ قبول ہوگی وہ کان اللہ علی اور اللہ علم والا حکمت والا ہے صرف غور کریں غلطی میں قتل ہو جائے تو اتنے سخت جرمانے نافذ کیے گئے تو وہ کتنا بد نصیب ہوگا جو جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کرے یہ قتل کا اقدام کرے کیونکہ اقدام قتل بھی جرم ہے یہاں تک کہ ایک مسلمان کے قتل میں اگر ساری مخلوق ملوث ہو جائے اس کے ناجائز قتل میں ساری مخلوق ملوث ہو جائے نہ قتل کرنے والا تو ایک ہو مگر سب راضی ہوں سب اسے ابھارنے والے ہوں اس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں تو حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں داخل فرمائے گا تو قتل بھی حرام ہے اور قتل پر ابھارنا کرائے پر آدمی رکھنا اقدام کرنا ایسا عزم کرنا یہ بھی حرام ہے یہاں تک کہ کسی نے قتل کا پکا ارادہ کر لیا لیکن کسی وجہ سے وہ قتل نہ کر سکا تب بھی اللہ کی بارگاہ میں اسے توبہ کرنی ہوگی کہ قتل کا گناہ اس کے نام امان میں لکھ دیا گیا کون سا گنا قتل کے عظم کا گنا اگر کوئی شخص نیت کرے گنا کی اور پھر گناہ نہ کر سکے تو نیت پر سزا نہیں ملتی گنا نہیں لکھا جاتا مگر جب گناہ کا عزم کر لیا جائے پختہ ارادہ کر لیا جائے اور پھر ذہنی طور پہ وہ بالکل تیار ہو جائے پھر وہ گنا نہ کر سکے تو بھی اسے اس گنا سے توبہ کرنی ہوگی کہ ازم گناہ لکھا جاتا ہے مثلا کوئی چوری کے لیے نکلا پورا ارادہ کر لیا اور چور چوری کے ارادے سے گھر سے باہر نکلا پھر وہ کسی وجہ سے چوری نہ کر سکا تو اسے اس بات کی توبہ کرنی ہوگی کہ گناہ کا اس نے عزم کر لیا امن یق مینم متعمد اور جو کوئی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے ناجائز فا جہنم خالدن فی اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا ہمیشہ رہنے کی چند صورتیں ہیں یا تو یہ صورت ہے کہ اس نے مومن کو قتل کیا اسے جائز سمجھ کر حلال سمجھ کے قتل کیا تو حرام قطعی کو حلال اور جائز سمجھنا کفر ہے پھر توبہ نہ کی تو کافر ہو کر مرا ایسا شخص تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا دوسری صورت یہ ہے کہ قتل تو کیا لیکن دل یہ کہتا ہے یہ کام غلط کیا اسے غلط سمجھتا ہے حرام کو حرام سمجھ کر اس نے یہ کام کیا مگر یہ اتنا بڑا گنا ہے کہ اس کی وجہ سے قاتل مرتے وقت ایمان سے محروم کر دیا جائے گا جب وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا تیسری صورت یہ ہے کہ قاتل ہو سکتا ہے اس کا ایمان بچ جائے لیکن ایمان بچ جانے کی صورت میں بھی اللہ تعالی اسے جہنم میں قتل کی وجہ سے داخل فرمائے گا اور وہ مدتوں کئی سال جہنم میں سڑتا رہے گا اللہ غفور الرحیم ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے یہ قانون ہے ہمیں ڈرنا چاہیے اور ہر قسم کہ ایسے اقدامات سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے مسلمان کو تکلیف پہنچے کہ قتل کو اتنا بڑا جرم اس لیے قرار دیا گیا کہ یہ مسلمان کی تکلیف کا باعث ہے صرف ایک شخص کو وہ قتل نہیں کر رہا کئی لوگوں کے دلوں کو دکھا رہا ہے تو مسلمان کے دل کو دکھانے کو بالکل منع کیا گیا جب انسان اس بات کی فکر کرے کہ میری زبان سے مسلمان کو تکلیف نہ ہو تو وہ اتنا بڑا قتل جیسا جرم تو کر ہی نہیں سکتا بس یہ عزم ہو جائے یہی فکر ہو اللہ ایسا کرم کر دے کہ ہمارے ہاتھ سے ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو المسلم من سلیم المسلم وہ او اوکما قال رسول اللہ ولی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دیگر مسلمان محفوظ ہوں اور پھر مومن کے متعلق کیا فرمایا یہ تو مسلمان کی شان ہے مومن کی شان یہ فرمائی کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ بھی ہوں اور اس کے متعلق مسلمانوں کا یقین ہو کہ یہ ہمیں کبھی نقصان نہ نہیں پہنچائے گا اتنا وہ نیک صالح ہو وہ غدیب اللہ علیہ اور اللہ نے اس پر غذب فرمایا وہ اللہ عنا اور اس پر لانت فرمائی جس پر اللہ لانت فرمائے اسے اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے وہ لہو آزاب اویمہ اور ایسے قاتل کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار فرمایا ہے اب یہاں یہ سوال تھا کہ کافر کو جنگ کے دوران قتل کرنا تو جائز ہے لیکن بعض کافر قتل سے بچنے کے لیے جب وہ دیکھتے کہ اب جان نہیں بچے گی اور تلوار کے وار میں وہ پھنس چکے ہیں تو وہ اس وقت کلمہ پڑھ لیتے اور کہتے ہیں مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں نے یہ سوال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یہ کافر محسوس یہ ہوتا ہے کہ قتل سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کو اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے یہ دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشاد فرمایا کیا تم نے ان کے دل کو چیر کر دیکھا ہے یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑا تم اپنے ہاتھ کو روک دو ہاں اس کا معائنہ کرو اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ اسلام کے خلاف کوششیں کر رہا ہے کافروں کی مدد کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہو جائے گا کہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑا اور جب تک ظاہری صورت سامنے نہ آئے کسی پر بدگمانی کیسے کی جائے یا ایمان والو! دَغَبْتٌ فی سبیل اللہ جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو فتح تو تحقیق کر لو سوچ سمجھ لو اور آنکھیں بند کر کے کسی کو قبل نہ کرو ولا تکول لمن القو الی کو اور وہ شخص جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو لست کا کہ وہ مومن نہیں ہے مسلمان جہاد کے لیے گئے تو پوری بستی کافروں کی تھی جب مسلمان وہاں پر پہنچے تو کافر فرار ہو گئے ایک شخص تھا جو بکریوں کا چرواہا تھا وہ پہاڑ کے اوپر اپنی بکریاں لے کر چڑھ گیا اور مسلمانوں کو اس نے سلام کیا اپنے اسلام کا اظہار کیا تو بعد مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ اب یہ سمجھا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں مسلمان مجھے نہیں دیکھ پائیں گے مسلمانوں نے جب دیکھ لیا تو اب ہمیں یہ دھوکا دینے کے لیے اسلام کا اظہار کر رہا ہے تو بعد مسلمانوں نے اس چرواہی کو قتل کر دیا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان مسلمانوں کی مذمت کی گئی تب تغون آردل حیات دنیا تم دنیا کی زندگی کا مال چاہتے ہو تمہیں تحقیق کیوں نہ کی اس کو گرفتار کر لیتے تھوڑا اپنے پاس رکھتے تمہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ پڑ رہا ہے یا بیوقوف بنانے کے لیے پڑ رہا ہے اس کے اسلام کا اظہار اس کے عمل سے ہو جاتا فرند اللہ و کسی بس اللہ کے نزدیک کئی غنیمتیں ہیں کئی مسلمانوں مال غنیمت کے حصول کی خاطر قتل نہ کرو اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ ذاتی دشمنی نہیں ہے اسلام کے لیے دشمنی ہے کافر ہے نیچے لیٹ چکا ہے ہماری تلوار اس کی گردن پر ہے بڑا ہمیں نقصان پہنچایا ہے لیکن جب وہ اسلام کا اظہار کر دیتا ہے تو اب ہماری تلوار ہٹ جائے گی کیونکہ ہم جنگ نہ مالے غنیمت کے لیے لڑتے ہیں اور نہ ہی حکومت کے لیے لڑتے ہیں بلکہ ہم تو اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے جہاد کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی کسی کے سینے پر سوار ہو گئے اور تلوار سے گردن اڑانے لگے تو اس نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا اب کھڑے ہو گئے اس کو چھوڑ دیا وہ کہنے لگا اے علی بڑا عجیب معاملہ ہے میں تو سمجھا کہ اب تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا بے دردی سے قتل کیا جائے گا کہ میں ایک تو اسلام کا دشمن ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی توہین کی اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا حضرت علی نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ پہلے میں تجھے قتل کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے کہ تو اللہ کا دشمن تھا لیکن جب نے تھوک دیا تو میرا نفس اس میں شامل ہو گیا میں نے یہ خیال کیا کہ کہیں میں اپنے نفس کی وجہ سے قتل نہ کروں اور کہیں کل بروز قیامت مجھے یہ نہ کہا جائے کہ تو نے اللہ کے لیے قتل نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کے لیے کیا ہے وہ شخص فورن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اسلام کی تو یہ تعلیمات ہیں اسی طرح اے مسلمان تم بھی پہلے تھے تم کافر تھے تم اسلام لائے تمہارے کلمے کا مسلمانوں نے اعتبار کیا تو اب تمہیں بھی دوسرے کے کلمے کا اعتبار کرنا ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس, اس کے رسول کی بے ادبی نہ کرے جب تک کہ وہ اسلام کے خلاف اقدامات نہ کرے الله کم پس اللہ نے تم پر احسان فرمایا فتب پس تم تحقیق کیا کرو سوچ سمجھ لیا کرو جو کافر ہے اسے ہی قتل کرو ان کا نہ بما تامل نہ بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے لا یس کب القون غیر وہ مومنی کہ جو گھر پر بیٹھے رہے بغیر کسی مجبوری کے اور جہاد میں نہ گئے فی سبیل اللہ وانفسهم اور وہ مجاہدین جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مال کے ذریعے اپنی جان کے ذریعے یہ دونوں گروہ آپس میں برابر نہیں ہیں جہاد میں نہ جانے والے اور جہاد میں جانے والے اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے اللہ, اللہ تعالی نے ان مجاہدین کو جنہوں نے اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اللہ تعالی نے ان مجاہدین کو جہاد نہ کرنے والوں گھر پر بیٹھنے والوں پر فضیلت عطا فرمائی اور کل وعد اللہ اور اللہ نے تمام مسلمانوں سے بھلائی کا وعدہ فرمایا یہاں مسلمان سے مراد صاحبۂ کرام ہیں تمام صحابۂ کرام سے اللہ نے بھلائی اور خیر کا وعدہ فرمایا لیکن وہ مسلمان جنہوں نے اللہ کی راہ میں زیادہ جہاد کیا ان کی زیادہ فضیلت ہے وفر اللہ, اللہ نے اج نجاہدین کو جہاد نہ کرنے والوں پر بڑی عظیم فضیلت اور ازر عطا فرمایا درجات اللہ کی طرف سے انہیں کئی درجات عطا کیے گئے وہ مغفرت اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت انہیں عطا کی گئی وَكَانَ اللَّهُ غفور اللہ غفور الرشیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے